فضائل ہی فضائل ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے فضائل کا ایک مختصر منظر دیکھیں نمبر ایک اسی عشرے میں حج ادا ہوتا ہے جی ہاں اتنا بڑا فریضہ ان دنوں کے علاوہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا نمبر دو اسی عشرے میں یوم عارفا ہے اور یوم عارفا کے فضائل بے شمار ہیں اور یوم عارفا کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے یوم عارفہ مغفرت اور جہانم سے نجات کا دن ہے اور یہی حج اکبر کا دن ہے نمبر تین اسی عشرہ میں یوم نحر یعنی قربانی والا دن بھی ہے جس کے بارے میں حضرت آکا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم عند میں یوم النحر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن یوم النحر یعنی دس ذو الحجہ کا دن ہے نمبر چار اسی عشرے کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں نمبر پانچ اس عشرے میں تحلیل تقبیر اور تحمید زیادہ کرو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرحمد للہ نمبر 6 ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں حج عمرہ جہاد روزے صدقہ تحلیل و تقبیر گناہوں سے بچنا اور دل کی خوشی سے کھلی قربانی کرنا یہ ہے اس معاشرے کا مختصر نصاب